अच्छा जी रोल नंबर एक یہ کہ جو نقشہ آپ کو دیا تھا مستثنیٰ کے حوالے سے دیکھنے کا کہ مستثنی کن کن صورتوں میں منصور ہوتا ہے تو ان میں جو سب سے پہلی صورت لکھی ہوئی ہے کتاب میں نہیں دیکھنی ہے آپ نے زبانی بتانا ہے کہ اگر مستثنیٰ متصل ہو مطلب مستثنیٰ متصل ہو منقطع نہ ہو مستثنیٰ متصل ہو اللہ کے بعد واقع ہو اور کلام موجب میں ہو غیر موجب میں نہ ہو بلکہ کلام مجب میں ہو تو اس کی حرکت کیا ہوتی ہے اس کے اعراب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے رول نمبر ایک نے مستثنیٰ متصل ہو حرف اللہ کے بعد واقع ہو غیرہ وغیرہ کے بعد نہ ہو اور کلام موجب میں ہو کلام غیر موجب میں نہ ہو تو کیا ہوگا مستثنیٰ متصل ہو اللہ کے بعد واقع ہو کلام موجب میں ہوسناک کیا ہوگا یہ بتا رہے ہیں آپ کو رول نمبر ایک جی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ایسی صورت میں یا ویسے ہی ہمیشہ منسوب ہوتا ہے اس صورت میں منصوب ہوتا ہے یا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے جی جی جزاک اللہ خی اس کی مثال اگر آپ دے دیں تو کتنا مشکل ہو رہا ہے نا لکھنا اس لیے کہ آپ لوگوں نے اردو انسٹالر انسٹال کر لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس اردو آ جائے سمپل آپ اس کی مثال لکھ لیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو اب آپ انگلش میں عربی لکھیں گے تو میں سمجھوں گا نہیں جی ٹھیک ہوگی اس کی مثال ہے جا القوم الا زیدن جا ان القوم الا زیدن اب ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اس پورے کلمے کے اندر کہیں پر حرف نفی استفام وغیرہ ہے نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ یہ کون سا ہے کلام موجب ہے کیونکہ نفی نہیں استفام اس میں نہیں ہے دوسری بات ہم نے دیکھی کہ کیا یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے یعنی کیا جس کو استثناء کیا جا رہا ہے زہد کو کیا یہ اس سے پہلے قوم میں موجود تھا یا نہیں تھا موجود تھا جی کیونکہ وہ بھی انسان ہے انہیں لوگوں میں رہنے والا تو ہم نے کہا جی کہ مستثنا متصل ہے لہٰذا متث مستثنا متصل بھی ہے اور اللہ اب عاروفِ استثناٰ میں سے کون صرف استعمال ہوا ہے دیکھا جی اللہ ہے ہم نے کہا کہ اللہ کے بعد واقع ہے کلام کون سا کلام موجب ہے کیا کرنا پھر استفام نہیں ہے لہذا کیا اس کا راغب کیا ہوا مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا جہاں کہیں پر بھی آ جائے ایسی مثال تو اس کا مستثنیٰ جو ہوگا وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا اچھا جی مستثنا قطع مستثنا قطع کا عراب کیا ہوتا ہے رول نمبر تین رول نمبر دو نہیں ہے آج پھر میں کیا کہوں آپ سے آپ نے اس کی اصطلاحات یاد نہیں کی عربی کے معلم کی عربی کے معلم جو تھا اس کی اصطلاحات نہیں یاد کی اچھا جا پیش آ گیا تھا تو فتھ زبر جو ہوتی ہے نا زبر زبر اس کے ایک نام ہوتے ہیں فتح کا اسی طرح اس کے ایک نام ہوتا ہے نصب کا جس حرف پر زبر ہو ٹھیک ہے زبر ہوتی ہے زبر, زبر جی تو زبر زبر کے ایک نام فتح کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ایک نام کس کا ہے نصب کا بھی ہے زبر کو فتح بھی کہتے ہیں زبر کو نصب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جس حرف پر یہ آ جائے یہ زبر جس حرف پر آ جائے اب اس اردو کو مضبور تو نہیں کہتے ٹھیک ہے لیکن اس کے دو نام ضرور ہوتے ہیں مفتوح اور منسوخ مفتوح اور منسوخ ٹھیک ہے زبر کو فتح بھی کہتے ہیں اور نصب بھی کہتے ہیں جس حرف پر یہ آ جائیں اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں کہ فتح والا اس پر فتحہ آیا ہوا ہے اس کو مفتوح بھی کہہ دیتے ہیں اسی طرح جس حرف پر یہ فتحہ آتا ہے تو چونکہ فتح کا نام نسب بھی ہے تو اس حرف کو منصوب بھی کہہ دیتے ہیں منصوب بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرف کیا ہے منصوب ہے تو ٹھیک ہے اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں منصوبات منصوبات منصوب کی جمع ہے یعنی ہم وہ پڑھ رہے ہیں منصوبات منصوبات منصوب کی جمع ہے منصوب ایک حرف کو کہتے ہیں یعنی جس پر نصب ہو ٹھیک ہے تو اب ہم نے وہ کلمات پڑھنے ہیں وہ چیزیں پڑھنی ہیں جو ہمیشہ سے منسوب ہوتی ہیں یا اکثر طور پر منصوب ہوتی ہیں تو اب اس میں تو کئی ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ منصوب ہی ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے پڑھ لیے مفعول ہیں کئی ساری اور چیزیں ہیں اب ان بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان بعض صورتوں میں تو وہ منصوب ہوتے ہیں بعض صورتیں ان کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں جیسے اب یہ ہے مستثنا کو ذکر کی منصوبات میں ہے کیونکہ یہ اکثر صورتیں منصوبات کی ہیں البتہ بعض صورتیں دوسری بھی ہیں تو کیا کہا زبر کو فتح بھی کہتے ہیں نصب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جس حرف پر یہ زبر آ جاتی ہے تو اس زبر اس کلمے کو اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں منسوخ کہتے ہیں اسی طرح چلئے بات چل جو گئی ہے تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سن لیجئے اب پیش ہے پیش ٹھیک ہے پیش یعنی زم... اس کو کیا کہہ دیتے ہیں ذمہ بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں پیش کو ذمہ بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں ذمہ بھی اس کا نام ہے اور رفع بھی اس کا نام ہے اب اردو والا جو ہے پیش کوئی بھی پیش نہیں کہتا اگر آپ پیش کچھ کہیں گے تو پیش کا کچھ اور مانا ہوگا دوسری زبانوں میں ضمہ اور رفع اب جس حرف پر یہ ذمہ یعنی پیش آ جاتا ہے تو صرف کو کہہ دیتے ہیں مضمون اسی طرح جس پر یہ رفا آ جاتا ہے تو صرف کو مرفو کہتے ہیں مضموم اور مرفو اس حرف کے دو نام ہو جاتے ہیں جس جس حرف پر کیا آتی ہے پیش آتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو گیا تو مضموم اور مرفوع ٹھیک ہے اور مرفوعات اسی سے ہے کہ ہم نے جو مرفوعات پڑھے ہیں کہ جو جو چیزیں مرفوع ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہیں تو ہم نے مرفوعات اسی سے ہے کہ جن جن چیزوں پر رفع آتا ہے ہم نے اس میں سے فائل پڑھا تھا فائل پر رفع آتا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تیسری ایک چیز ہوتی ہے زبر بھی ہوگی اس کے دو نام فتح نصب جس صرف پر آ جائیں تو مفتوح اور منصوب اس طرح پیش ہے اس کے دو نام ہیں رفع اور ضمہ تو صرف کو مضموم اور مرفو کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز ایک ہوتی ہے یہ شروع شروع شروع میں میں نے بتایا تھا آپ کو بلکہ لکھ کر میں نے سب کے لیے یہاں چھوڑا تھا اسکائی پر مجھے اب بھی یاد ہے تیسری چیز ہوتی ہے زیر کی جس کو کسرہ کہتے ہیں زیر ٹھیک ہے زیر کے دو نام ہیں ایک کسرہ اور ایک جر زیر جو ہوتی ہے جو حرف کے نیچے ہوتی ہے اس کے دو نام ہیں کسرہ اور جر ٹھیک ہے کثرہ اور جر اب جس حرف پر یہ زیر آ جاتی ہے تو اس کے بھی دو نام ہو جاتے ہیں ایک مقصور اور دوسرا مجرور مقصور اور مجرور ٹھیک ہے مقصور بھی وہی حرف ہوتا ہے جس پر جس کے نیچے زیر ہو اور مجرور بھی وہی حرف ہوتا ہے کہ جس کے نیچے کیا ہو زیر ہو تو مقصور اور مجرور یہ اس حرف کے دو نام ہیں کہ جس کے نیچے زیر آ جائے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے جیسے ہی منصوبات ختم ہوں گے بہت بلکہ ختم ہی ہیں اس کے بعد کیا شروع ہو مجرورات پہلے مرفوعات وہ کلمات کہ جن پر کیا آتا ہے یعنی ذمہ آتا ہے مرفوعات رفع سے پھر وہ کلمات کے جن پر نصب آتا ہے منصوبات اس کے بعد آ رہے ہیں مجرورات کے جن کلمات پر کیا آتا ہے جر یعنی کسرہ جی تو سب ساتھیوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی فتح کے دونوں نصب فتح یہ زبر کے دونوں فتح اور نصب جس جی صرف پر وہ آ جائے زبر اس کو مفتوح اور منصوب کہتے ہیں دوسری چیز ہے پیش ٹھیک ہے اس کے دون ہے رفع اور ذمہ جس جی صرف پر آ جائیں تو صرف کو مضموم اور کیا uh, کہتے ہیں اس کو مرفو اس طرح تیسری چیز ہوتی ہے کثرا زیر جس کو کہتے ہیں زیر ٹھیک ہے زیر تو اب وہ صرف کو کیا کہہ دیتے ہیں اس کو کثرہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جر بھی کہہ دیتے تو صرف کو مقصور اور مجرور کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے میں کہوں جس جس ساتھی کو جس کو بھی کوئی بات پوچھنی ہو بالکل کھلے دل سے پوچھے ٹھیک ہے کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے اور اس لیے کہ آپ لوگ سیکھنے بیٹھے ہیں اور ہم لوگ اب اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سکھائیں گے تو جو چیز نہیں آتی وہ پوچھنی ہے اور تبھی آئے گی کہ جب پوچھیں گے ٹھیک ہے نا ایسے ہو نہیں سکتا کہ بغیر پوچھے آ جائے کوئی چیز سمجھ تو نہ ہم نے ایسے ہم ایسے دنیا میں آئے ہیں کہ ہم نے سیکھا ہو ہم نے اپنا کوئی وقت لگا کر ہم نے سیکھا ہے اب اس لیے سیکھا کہ کسی کو سکھائیں گے ٹھیک ہے آج آپ لوگ سیکھیں گے تو کل کسی اور کو سکھائیں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ سیکھ جائیں ہم سے کوئی بھی سیکھ جائے کہ وہ کسی کو سکھائے گا کہیں نہ کہیں تو دنیا میں جا کر کوئی تو سدھرے گا شاید تو جو بھی سدھر جائے گا تو ہماری بگڑی بن جائے گی ٹھیک ہے نا اب اس لیے جس ساتھی کو کوئی پوچھنا ہو نہ میں آپ کو کھا سکتا ہوں یہاں سے نہ میں آپ کو جو ہے نا مار سکتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو بالکل کھلے دل سے آرام سے پوچھیں तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं इसीलिए तो बैठे हैं हम नहीं क्यों लग सकता है बिल्कुल नहीं इस चीज में क्या है ہو گیا جی سبق کے حوالے سے جو کچھ پوچھنا ہو بالکل کھلے دل سے پوچھیں بھلے وہ گزری ہوئی سال کے شروع والی بات کیوں نہ جو سمجھ میں نہیں آئی تو بات ہی ختم ہو گئی بات یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ایک بات سمجھ میں ہی نہیں آئی چاہے وہ گزری ہے یا نہیں گزری ہے بات سمجھ میں نہیں آئی تو بس پوچھ لو ہاں سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آئی تو بات ختم ہو گئی ہے جی آپ نے ایک مثال لکھی ہے کیا کیا کہہ رہے ہیں جان سید <laughs> ایک بندے سے ایک بندے استثنا نہیں ہو سکتا استثناء کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس چیز سے استثناء کر رہے ہیں وہ پہلے سے کوئی چیز تو ہو جانی سیدن اللہ خی ایک ہی بندے کا نام ہے اللہ خی مگر میرا بھائی نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو استثناء ہوتا ہے کسی چیز سے استثناء استثنا کس چیز سے کر رہے ہیں آپ وہ تو وہ تو ہو نا کوئی چیز اب ایک ہی چیز ہے اس کا استثناء آپ ایک ہی چیز سے کر رہے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے برحال اچھا جی میں نے کس سے پوچھا تھا کہ رول نمبر دو نہیں ہے تو رول نمبر تین سے پوچھ لیتے ہیں آپ کو اگر ٹائپنگ میں مشکل ہو تو ضرور آپ اس مشکل کو برداشت کیجئے اور ہمیں بتائیے آپ کہ کیا ہوتا ہے مستثنیٰ منقطع کا اعراب کیا ہوتا ہے مستثنا منقطع کا اعراب کیا ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ مستثنا منقطع کیا ہوتا ہے تو یقینا آپ بتائیں گے جی مستثنیٰ منقطع کیا ہوتا ہے اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے رول نمبر تین منصوب ہوتا ہے کبھی کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مجرور بھی ہو سکتا ہے بوز کے اندر क्या موجود ہی نہ ہو کیا समझ کی تعریف ہے سمجھے سمجھ گئے ہیں بات کو لیکن الفاظ جو مستثنا القطع وہ ہوتا ہے کہ استثنا سے پہلے مستثنا مستثنا داخل ہی نہ ہو ٹھیک ہے مستثنا مستثنا داخل ہی نہ ہو بس آسان تعریف جی ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے اچھا سمجھیں تو اس طرح تو یہاں رکھیے کہ مستث منقطع مستثنا منقطع وہ کہ جو استثناء سے پہلے مستث مستثنا سے ہو ہی نہ ٹھیک ہے مستثنا مستث ہو ہی نہ وہ مستث منقطع ہوتا ہے اور مستثنا منقطع کا اعراب ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے ہمیشہ سے منصوب ہوتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے اچھا جی ایک اور بات جی رول نمبر پندرہ یہ اضافی باتیں ہم کر لیں گے الگ سے ٹھیک ہے جی دوسری چیز ہے اگر کلام غیر موجب میں مستثنی کو مستثنیٰ انہوں پر مقدم کریں تو مستثنیٰ تو تو کیا کرتے ہیں منصوب کرتے ہیں کلام غیر موجب اس کے بعد رول نمبر تین ہے اور تین کے بعد غائب نہیں رول نمبر چار موجود اچھا جی رول نمبر چار بتائیں گے اگر کلام غیر موجب میں مستث ہو تو پھر کیا ہوتا ہے یعنی کلام غیر موجب مجمو رول نمبر چھ پوچھ رہے ہیں وہ کب تک آ جائے گی کل تک اچھا جی آواز جی جی چلیے تو کیا تھا مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے کہ جو استثناء سے پہلے مستثنا مستثنا انہوں میں داخل نہ ہو تو وہ ہمیشہ سے کلام میں جب بھی ہوگا تو منسوب ہوگا جیسے سجد الملا اکات اللہ ابلیسا ٹھیک ہے ابلیس پہلے سے ہی نہیں تھا فشتوں میں تو اس لیے یہ منصوب ہی ہے اس طرح کی اور مثالیں ہوں تو وہ کیا ہے اسی پر قیاس کی جا سکتی ہیں اچھا اس سے پہلے نمبر دو پہ ایک بات لکھی ہوئی اگر کلام غیر موجب میں مستثنا کو مستثنا انہوں پر مقدم کریں تو ہمیشہ تو منصوب پڑتے ہیں ٹھیک ہے ما جا ان اللہ زعدن احدن <تصفح> یعنی اب پوری عبارت یہ تھی ما جا عنی احدن اللہ زعیدن کہ نہیں آیا میرے پاس کوئی بھی مگر زید ٹھیک ہے ما جا انی اللہ جعید دین مسلم کیا سوال کیا ہے دین مسلم؟ اچھا یعنی کوئی سوال پوچھ رہے نفی جینس اور ماں اور لا ہاں جی یہ دونوں بالکل خلاف عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ما اور لا جو ہوتے ہیں ان دونوں کا عمل تو ایک ہے لیکن لائے نفی جنس ان دونوں کے خلاف ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ تینوں چیزیں جو ہیں ماوالا تو تلو ایک چیز ہے یعنی ما اور لا ٹھیک ہے ماوالا اور لائے لا نفی جنس یہ الگ چیز ہے ما اور لا ایک لائے نفی جنس ایک چیز یہ تینوں کل یعنی اسم اور خبر کو چاہتے ہیں تینوں اسم اور خبر کو چاہتے ہیں ان دونوں میں لہٰذا ماں اور لا میں اور لائے نفی جنس میں فرق یہ ہوگا کہ ما اور لا جو ہوتے ہیں ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ منسوب ہوتی ہے ماہ اور لا کی خبر منسوب ہوتی ہے جب کہ نفی جنس کی خبر مرفو ہوتی ہے لا نفی جنس کی خبر مرفو اور ما و لا کی خبر منسوب اسی طرح ماں اور لا کا اسم مرفو اور لائے نفی جنس کا اسم منسوب سمجھ آئی بات رول نمبر بارہ بات سمجھ آئی دونوں بالکل خلاف عمل کرتے ہیں ما اور لا کا عمل لا نفی جنس کے بالکل خلاف ہے لا نفی جنس جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس کا اسم جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے جبکہ ماولا جو ہیں ماولا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو ماولا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے ہمیشہ کیسے پتہ چلے گا لا این کا وہ یہی ہوتا ہے کہ خبر اور اسم سے پتہ چل جاتا ہے کہیںر آپ لکھا ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے جو چیز منصوب ہوتی ہے یا جو چیز مرفوع ہوتی ہے اس کے بعد سے پتہ چل جاتا ہے کلام پتارا ہوتا ہے لا نفی جنس کا تو اکثر پتہ چل جاتا ہے فوراً کہ ہمیشہ سے اس چیز کی نفی ہو رہی ہوتی ہے یہ اس طرح کچھ اور باقی ایک ماں کے کلام سے پتہ چل رہا ہوتا ہے صاف واضح طور پر کہ لا کون سے ہے ٹھیک ہے جی اپنے سبق پہ آ جائیں آپ اضافی سوال کا جواب اچھا تو ماں خلا اور آدھا مستثنیٰ اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے بعد خلا اور آدھا کے آدھا اور خلا ہم نے حروف استثناء میں دو حرف یہ بھی پڑھے تھے خلا اور آدھا تو کہتے ہیں ان کے بعد جو مستثنا ہے و اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہی ہوتا ہے جیسے جا ان القوم خلا زیدن القوم عدا ما عدا کے بعد مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ما عدا یہ بھی حروف استثناء میں سے کس کا ترجمہ کیسے ہوگا پیپر تو نہیں دے رہا کہیں پر بتا دیں بتا دیں کس کا ترجمہ بتا دیتا اچھا جی تو ما عدا کے بعد مستثنا ہمیشہ منسوخ ہوتا ہے جا القوم ما عدا ترجمہ کس کا پوچھو تو صحیح اس کا ترجمہ کیسے ہوگا لا رجل قیامن کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے جی لا رجل قیامن کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے لارا جلامن تو نہیں آئے گا لارا جلا کا ایمن آئے گا لارا جاگا لا ٹھیک ہے لارا قائمون کا نیچے جو ہے وہ کیا ہے لارا جلن افضل کا پہلے والا جو ہے لارا جلا ہاں امن یہ تو اس کا مطلب اس کا ترجمہ اس کا ترجمہ بھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی تم سے افضل نہیں ہے لا رجلا افضل ان کا لا رجل افضل ان کا کہ تم سے کوئی آدمی افضل نہیں ہے بہتر نہیں ہے تم سے, تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے جی دیکھو نقل کروا رہے ہیں کسی کو اچھا جی جو مستثنا بات نمبر چھ ہم پڑھ رہے ہیں نمبر چھ کی پہلی شک نمبر چھ الف کلام سے پتہ چلتا ہے حضرت کلام سے پتہ چلتا ہے اب دیکھیے یہاں پر کہ آپ کیا نام اس کا جیسے آپ کی مثالیں اوپر لکھی ہوئی ہیں کہ پہلی مثال ہے لا رجل قائمن ٹھیک ہے لا رجل قائمن تو اب اعراب لکھا ہوتا ہے سامنے اگر قا قائمن, قائمن ہوتا تو اس کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ منصوب ہوگا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے قا اگر ہوتا تعالیف کے ساتھ ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ ما والا نہیں ہے بلکہ کیا ہے کیا نام اس کا یہ ما و لا والا لا ہے کیونکہ لا رج پھر لا رجلن پڑھیں گے لا رجلن الن تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لا ہے لیکن جب قا امن لکھا ہو ضمے کے ساتھ اس سزا الفنا لکھا ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ لا جو ہے وہ کون سا ہے یہ لافی جنس کا ہے ٹھیک ہے لا رج اللہ تو یہ کلام سے پتہ چل جاتا ہے اعراب کو دیکھ کر کئی سارے اندازے ہوتے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہیں ترجمے سے بھی پتہ چلتا ہے کلام سے پتہ چلتا ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لا کون سا ہے البتہ کہیں پر اگر کی اس کی وہ دی ہو فرق دیا ہو تو الگ بات ہے میرے ذہن میں تو نہیں اور پانچ کا کچھ کر لیں بچارے کافی پریشان ہو رہے ان کو اس وقت ایسی ہیلپ چاہیے جیسے پار کر کے لوگوں کو چاہیے تھی نمبر چھ نمبر چھ کی پہلی شیخ علیف جو مستث باد اللہ کے جی. جی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں جو مستثنا بعد اللہ کے کلام غیر مجب میں واقع ہو اور اس کا مستثنا منہ بھی مذکور ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں ایک تو یہ بطور استثناء منصوب ہوتا ہے دوسرے یہ کہ اپنے ماقبل کا بدل ہوتا ہے یعنی جو آراب اللہ کے پہلے عسم کو ہوتا ہے وہی اللہ کے بعد کا عجیب عجیب دیکھیے یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کا کام تھا اور میں نے آج صرف پوچھنا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ سب نے ایسے ہی ویسے کیا ہوگا تو نمبر چھ کیا ہے جی الف جو جو مستثنا بعد با... باد اللہ کے کلام غیر موجب میں واقع ہو بعد اللہ کے مطلب یہ ہوگا کہ حروف استثنا سے اللہ استعمال ہوگا کلام غیر موجب میں واقع ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں نفی نہیں استفام ہوگا ٹھیک ہے نا کلام غیر موجب جو ہے موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام نہ ہو تو کلام غیر موجب ہے تو نفی نہیں استفام بھی ہوگا اور اس کا مستثنا میں نہ بھی مذکور ہو مستثنا مینہو مذکور ہو ایسا نہ ہو کہ کلام میں مذکور ہی نہ ہو مستثنا میں بھی مذکور ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں ایک تو یہ بطور استثناء کا منصوب ہوتا ہے اوہو اللہ ہو کر ساتھیوں کا کیا حال حوال مطلب ہے تو بڑی مشکل بات ہے چلے اب یہ تو دیکھ لیں وقت بھی پورا ہو گیا اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے آپ اس کو صرف ایک نظر دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی وہ کیسے عجیب بات نکتا نا ہمارے ایک استاد تھے وہ کلاس میں آئے تو انہوں نے کسی سے کہا کہ یار کل کے سبق کا خلاصہ سناؤ کل کے سبق کا خلاصہ سناؤ تو وہ طالب علم کھڑے ہوئے ایک تو انہوں نے سبق سنا دیا کچھ تھوڑا سا ایسے ویسے کر کے تو وہ بیٹھ گئے تو ہم نے تو کچھ کچھ گزارا سنا کہ اس نے کیا کہا لیکن استاد نے نہیں سنا تھا تو استاد نے اوپر دیکھا کہا کیا ہوا میں نے کہ تو میں کہا تھا سبق سناؤ خلاصہ نکا جی استاد جی سنا دیا کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے جی انہوں نے پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ہمیں کہ ایک استاد نے کہا تھا کہ طویل علم سے کہ کھڑے اور خلاصہ سناؤ تو وہ کھڑا ہوا تو واپس بیٹھ گیا تو استاد جی نے کہا کہ کیا ہوا سناؤ خلاصہ نے کہا کہ نہیں میں نے خلص سنایا خلص تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں نکتہ اس کا یاد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے سنیے دیکھیں اس سے پہلے آپ کو اس نقشے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ہر چیز کی تعریف یاد ہونی چاہیے اوے اوے نٹ کا جی اب وائس ہو okay کے سب کے لیے وائس کلیئر ہے تو سنیے اس نقشے کو سمجھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کو تعریفیں یاد ہونی چاہیے مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منہو کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر مستثنیٰ متصل کس کو کہتے ہیں جی سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے مستثناک آپ کو پتہ ہو کہ مستثنا کس کو کہتے ہیں مستث منہو کس کو کہتے ہیں مستثنیٰ متصل کس کو کہتے ہیں مستثنیٰ منقطع کس کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک دو چیزیں اور ہیں کلام موجب ہے کلام غیر موجب ہے کس کو کہتے ہیں یہ تعریفیں جب آپ پچھلے سبق سے یاد کر لیں گے کوئی مشکل ہیں آپ ایک نظر ان کو یاد کیجئے مستثنا مستثنا منہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مستثنیٰ متصل مستثنیٰ منقطع پھر اس کے بعد کلام مجب کلام غیر مجب اس کے علاوہ میں مفرق اور غیر مفرق والی بات بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک نظر پھر بتا دیتا ہوں مستثناف کو کہتے ہیں جس کو استثنا کیا جاتا ہے مستثنا میں نے جس سے استثنا کرتے ہیں جیسے جان القعوم زعید زیدن, زیدن مستثنا ہے اور قوم مستثنا کہ اس سے زید کو استثنا کیا گیا ہے اس کے بعد مستثنا متصل ہے متصل اس کو کہتے ہیں کہ جو استثناٰ سے پہلے اس میں داخل ہو مستثنیو میں جیسے زید آنے سے پہلے یعنی قوم میں داخل تھا صرف آیا نہیں ہے مستثنا القطع وہ ہوتے ہیں کہ جو استثناٰ سے پہلے ہی مستثنہوں میں داخل نہ ہو جیسے سجد الملائقت اللہ ابلیس کے سعید فرشتہ کیا سیدہ کیا فرشتہ نے مگر اس ابلیس نے شیطان نے نہیں کیا ٹھیک ہے نا اس کا حل یہی ہے کہ آپ کو جب تعریف ازبر یاد ہوں گی تو کیا مجال ہے کہ اس میں آپ سے مکس ہو بالکل مکس نہیں ہوگا کیوں ہوگا پاگل ہے یا تو موجب لکھا ہوگا آپ والی تاریخ میں یا کلام غیر موجب لکھا ہوگا موجب ہوگا تو آپ کو اس کی تاریخ پتہ ہوگی تو جب غیر موجب لکھا ہوگا اس کے ساتھ مکس نہیں ہوگا جب تعریف یاد ہو جائے گی ازبر ہو جائے گی پھر بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد مفرغ اور غیر مفرغ ہے مفرغ وہ ہوتا ہے کہ جس کا مستث مذکور نہ ہو یعنی فارغ کیا ہوا ہے کہ میں کا مستث فارغ کر دیا جائے کلام سے غیر مفرغ غیر مفرغ کا خلاف ہو جائے گا یعنی جس کا مستثن ہو مذکور ہو پھر موجب اور غیر موجب موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام کیا کہتے ہیں اس کو نہ ہو موجب ایجاب سے ہے ٹھیک ہے نا غیر موجب جس میں نفی نئی استفام موجود ہو اب جب یہ چاروں چار پانچ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی مستثنیٰ مستثنہ ایک پھر مستث متصل مستثنیٰقطع دو مفرغ اور غیر مفرغ تین موجب اور غیر موجب چار یہ چار چیزیں آپ یاد کر لیجئے ٹھیک ہے یہ آپ کو نقشہ ایک دم سے فر فر سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو تمام اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آج ہم عوامل النحب کو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے میری اگلی کلاس کے پانچ منٹس ضائع ہو چکے ہیں آپ سے تمام سدعں کی درخواست ہے اپنے لیے بھی میرے لیے بھی ہائے ہائے